ایک روایت میں رکھا جاتے ہیں فَقَانَ لَا مِنَ <الْبَوْء> ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنا بچاؤ نہیں کرتا تھا پیشاب سے نہیں بچتا تھا وہ امل آخرو فکانا یمش نمیمہ اور دوسرا چگل خوری کرتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور خوری کرنے کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے پھر نے ایک سبز, سر سبز چہنی منگوائی اس کو دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں پہ اس کو لگا دیا اور فرمایا کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک تکسیف ہوگی جب تک یہ دونوں